بالفعل حروف یہ کہ ہر کلام بیان صنفر حروف, حروف مشبہ بالفعل فقالا الفال الحروف الحروف بالفعل حروف المشبی عن حروف المشبّهة بالفاء ردا الحروف المشبّهه بالفاء تسويه انه وجلت سميت هذه الظاهره وان سميت هذه الحروف ولما حروف 50 الحروف المشبّهه بالفيل حروف مشبّهه بالفيل ان حروف ده بت حروف شر ولما ولد شديده ده وللكونه مشابهتا لی وجد کی دل دینا چی مشابه دی بالفعل لی بالسلاح من حیث کونها ایدین حیثیتنا على سلاسا کی احروف چی بدر حروف بندادی لکا سرنگی فعل چی بدر حروف بندوی فصاعدا یا بدان ازیوت لکا ربعی خماسی چوی وفتح اواخرها وبلدہ چی مشابهات کی بداخدہ چی فتحا دو لکا پر خیل شاکری مفتوح وی نبدر شاکری مفتوح وی چلگنا؟ وعلوزومها وبل ولزومها الاسم وبل لزوم دي چلا زم دي چا سارے دی, دی اسم میں اسم صالح لازم دا دخلا دے اسم وردا ہے لے غیر اسم نہ پفلا نردا ہے لے وبل وجود معنی الفعل وبل پد ہے کہ معنی دے فعل پچھے موجود ہے تو فی كل واحد منها ہر واحد کی علامہ یجی وہ ان و ان و کانہ و لیکن و لیت سی و دا حروف مشباب الفیل دا یو دا و کلام کلام کلام چولے معمول معمول تاخیر سوا پر سے این چکین تل ہکو میوس پی وس ہکو تل ہکوا پی وس کے بسے میم کا پا کا پا اگ ماں بندوین کے بھی ہم لرا دب بندے دا دی عملنا دا مطلب چی عمل پی پاخیر افسح, افسح مذہب مطابق زنا چکی آگے لگو کہ چیری گا دل, دل مشکل و لها و جغا حروف دے صدر الکلام این لہا الحروف نزمیقی تجرہ جگجرہ حروف تر جید صدر الکلام صدر دے کلام صدرت دے کلام میں دیئے بھی دبلے لدلالت کل واحد من ہا لوجد دلالت ہر واحد دینا علا نوع من انواع الکلام کہ دا گور دلادت کئی پیوا نہ وعبند دے ارواح دے کلام نا یا و تشا ہی یا و دائی یا و دائی یا و دائی دے من ترج تج ترجی او تمنن او استدراک او غیر ذالک ندونک تا کا زکا ہر واحد دے ردی و اج صدرت کلام وری سی ون سی ون نو لا سدر کلا سی ون سی ون ارد مفت مطلب لوہا سدر کلام در ولا سلام شر دا ملے ما جوہلے معمولا دلے دا معمول دا, حق معمول دا, دا يكون متاخر اندیو متاخر على لا ملیں د معامول معمول حق تامول لانا دو شلا اصل بندے دو اصل شلا. تا بھی دا. مطلب اصل اصل مطلب یا سارا اسلحہ دے نے مننے نہ چھوے نہ زاپا دوتہ مطلب چیزے دے پورا سدارت کلام نشتا لکھونی ہا ما دا دا ما بعد ہا دے کچہ داما بعد سنہ چہ ولہ د معمول دے عمل پر دا وحق معمول ددا ایفونا متاخرن فجأت علی اصلہا لو گرز دا, دا بقل اصل بندے بل اصل چ گیم دا آ تاخیر ہو تو دے وجہ نہ سدارت تے کلام نوڑی بل دو وی چ و تلحقوا ما او پایوسکری د و حروف بس ماں ہدئی دا تل حق ہاد ہل حروف پیری حروف تلحلا فت الغ هذه الحروف بعد بادل ما القفا العمل الغ بغم ملغاما ملغا ده مطلب تفوزول عن العمل ب اداه هي فتزول هذه الحروف زاله دي حروف عن العمل دي عملنا بعض لحوكم بد لحوكم لك مما الكافا ديتا ما كفا كفا منكاي بندوين كده ديكسلا عن العمل دي عملنا نريد عملنا بنكل دايوت لان ال کافا چی مدوف ہاں بند نے بند نے بندائی بہت ما زندگ وتلحقها ما فتلغى على الاصح على الاصح لان ما كفاجد اخرجتها دي ويصل للحروف يوصل عند عن بعض وجوه مشابهه الفيل ويوصل دي بعض طرق المشابهه الفيل كمشابهه الفيل ده دي بيشابهه الفيل سردا لدينا دي, دي, دي, سر دي ويصل اشان بعض طرق المشابهه بعض الطرق يعني بعض مشاب ہات تھے اوپو اوپو اوپ ڈیرے شیش جی ہے مشحف ہاتھ سے دیل آتر جا وہ ایکتاؤ الزاد دی السماد تقرض چاک یہ اسماو کا ضروری حا براندو فيل بندر تا دا هلی دایسی فی. فیل, فیل دا. بندر تا دا هلی دایسی مخش و حالی سید پاسما ولان نما کا فات دو اذا دخلت علیه بلغه برن چ دم کا دخلت بدی بند صارت فاصله نضافه سله و گرزدلا بک فاصله و گول فتاسیر و ضعیف تن دو گرزدل د حروف ضعیف تی وقت تاملو بجاله ما زائدتن وکل عمل کی د ما چ او دما چر زبے عمل افسح افسح دبان کردا د متب چیک سن کہ دا بی بی دا بیا یا مطلب عمل کوي۔ لوز میں ولزمد دخول دي, دي على الاسم دين او يسلق قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة بشاب اندر دهلشن حرم فين على الأفعال فإن لا تغير معنى الجملة وأن مع جملةها في حكم المفرد ومن ثم وجب الكصب في موضع الجمل والفتح في موضع المفرد دہ برت تکائی انا و دے ان من سفارت تک آئی دا انچو جملے پانا سے تاخیر نہ روالی بلکہ بدانا تخیری وہ انچم دو اپ جملہ سے تخیر روالی دا مطلب چپ حکم دے مفراد شیسی شی آپ حکم دے مفراد شیسی ثم وجے وجنا ان نہ تغیر کلام ش نور والی اغا جملہ وی بلکہ رو والی والی وہ ان موضع الجمل و جب و کسرا کسرا ویرکو وی احتیاط وی وی مقصور دب موزے جملہ مستقل کلام ہو وہ الفتح وہ فتح ویر وی مؤز المفرت پہ ایک دو مفرت لگے گی بکیم زوئی, زوئی, زوئی کی مدو کا نہیں مگر جملہ وی نو کا کی مدو مل بہ گوڑی مقل بھی نہیں مگر وہ دو دو و ان تو جملت ہا سراد نے مغیر رکھنا کا نا وا دے لا تو مقصرا دو اندوشر فرق اندر لاتوان جملت دان نمو غیر قائم جملہ دینم لے بل تو تاکید ہاں بلکہ مؤکد کئیے پاغا جملے بندے تاکید رو والی نرا فیذا قلت کل چدیے ان زیدن قائمن کہ زید کی امداد وی لورد دا آفاد آفاد تو گرو تو فیذا ورتنلا ما اغا فیذا دے ورگدا فتا ب قولکا کہ تو فیذا کی مہر قولہ ب قولہ کا بدی قول زیدن قائمن کی منفائدہ جب زیدن قائمن ور قولہ اغا فیذا دے پ ان زیدن قائمن یا ور بلا ما زیادت زیادت کے تقید وہ جو مبالغ ہے وہ تقید یادت کے پاس تقیر نہ بادہ چپ دے دے نہ دو فی رفرت حکم دے مفرت سے دوڑا جملہ کرنا جملہ میں حکم نے کلام نہیں کہنا ذکر اننا, اننا بے شکت مقصور آئی رو مان جملتے اللہ کسرو لفظان و حکمان تو کسرا لیا وکمانوی میرے دو دا حکمان کسرا دو کم تو فتھا رویے میرے دا حکمان کا سرا تو سرا بھی پہاڑ ایک جملہ تو على حالها ادے وجنا تہ اینہ مکسورات دا تغیر پمانہ جملہ شنو والے نرو والی جملے باقی بھی بخل حال بندے سراد زیاقت زیادت تے تاکید نہ وجب کسرہ لفظاں و حکمن پہاڑ دئی کہ باقی جملہ پہ حال بندے و من اجلے وجنا ان المفتوحات یغیر معنا الجملہ امغیر کای معنی دی جملہ, جملہ و یجعلھا وگر زئیف حکم مفرد وجب الفتح لفظاں و, و حکمن واجبتو فتحا لفظن و وکا حقمان في فی کل موضعین پا ہر ایک زوی سے یک ونما بعد کیوی دما باند دی اننا فی تکبیر المفرد پتکبیر دی مفرد سی کیوی دی پتکبیر دی مفرد سی کسی ریاضی وی بی اننا بیان وی اذا کانا کذالک وحق کل جی خبر داشا اللہ تعاین ومتعاین شموز کل واحدتین واحدت موضع ہر واحد من المقصورت والمفتوحت اے ہر واحد دی پورا شاد لا تو غیر مانل جملتے نہ مغیر کئی مانا دملے بل تک رہ بلکہ بخف الوئی کئی وہ ان مفت ہاں سارادف قبل الجمله في حكم المصرى ومن ثم دي وجنا وجب الكسر في موضع الجمل وجب كسرها في, في موضع الجمل والفتح وجب الفتح في موضع المفرد ندولت وجب وجب ثم لد اي وجب ايتيانه إن المكسوره وجب ايتيان إن مكسوره وجب جره في موضع الجمل تزوينا دي جمله وي كزويد جملي جو مل لا يغذرش اين نروडा والفتحو سو وجب اتيان ان وجب اتيان ان المفتوحه وجب اتيان ان مفتوحه كيم لوشي في موضع المفرد وزويد مفرد سي ليس اعز زينه تشاي وبعد القول والموصول تري زينه التذكير وباد و بعد المولمول وہ باد ماوی ویلے مؤثل چلا ہو سیلا, سیلا نہیں مگر جملہ وی یا مفرت سا دول فا قصرات ابتداعن في ابتداء الكلام في ابتدا الكلام شبه قصرابر قوله شئ قوله تعالى إن الله غفور الرحيم شاده بردساوا كي شواننا كي خبار شئ صفات شئ حال شئ تبس لكنا مستقيل کلام فا قصرات ابتداعن أي مبتداعن به ها ابتداع قوله شئ بدغئ بنده ابتدا بندے سوا کا فی اول کلام تک مکل کلام یا اوکان فی وسط کلام ہی وسط کلام نہو و تکلیم سے لا کن نہ کلام آخر دو وہ سین سنافتا اکرم اکرام انہو فازلن سراج وسطا کلام مستقل مستمست خبریں منہ یہ تو مسال نہیں ہے شا... دوال جو من وجب الكسر في موضع الجمل والفتح في موضع المفرد فكسر ابتداءا ابتداءا تجيء بداي ابتداد كلام شيء بداته بكسره بقول شيء لك قد قد دي برمثالين ذلك وبعد القول وبعد قولنا قولنا تبدو بها كسره بقولنا من نا لم لیکل مکولا مکولا نہیں مگر جملہ ہے باد المس بد موسول نہ موسول نہ اس میں بھی کا ان کبھی ہے ان کبھی ویلے انی ہے لیکن تھا سلا گوڑی مگر جس موسلہ مگر جملہ ویوی کی و فوتے ہت فا لطن و انتا مفعول مفعی و مفت سلیرا جدا, ومفعول ومبتدأ فاعلت سلیر جدا مفردی مفرد دا, مفرد دا, دا مفرد مفردہ ڈاکہ ندا ویوسے مثال خبر ان کا سمجھ لالا گانی خبر اے بلد و مفر مفرول مفول دیکھا مطلب میں پوسنا کلا برابر میندی موسنگ کیا مو کام دیتو داندی موسنگا کیا مو کام دیتو دا ارے نامتک جو موسنگ کی ہم جدا سا بیت لگ نئی خبر مقدم دا ان کا قائم چ دا دا عندي ان تک قائم بیا بالمصارکت پتہ نو تے بلا تم سے ورک وہ فتحت و فتحات فتحہ بر قایسی فاعلہ و مفعولہ و مبتدا و مضاف الیہ مثال در دسل ای ایم ان کا سال کرداسل اشتے اشتہارو ان کا لمن جمی سے ہسلس مثال کردا حصل علم کا کام برا ہسل علم یہ دیکھا بولے مت من غل مقیام کا حصلہ عل مقیام کا دعلمعلم اضفات ا تقی منتشود کنا شي وہ فع و کنا غ ف د اضفاقات او شد دی چا د ععلم مشود بد و فع چې نه د اضفاق مش اجببد و دہ بیا ممساف علیشي کنا او مدفلہ ننییں مدغہ مفرادھ کنا بجی تدید حاصل مقیام کا حاصل د تو د تو د قیام اعلم۔ هاسيل دا ملنه يدير وجبان يدهار واحد وجبان اي بفعل لو دي مفعول دي مبتدا ودي مضافين دا بي اللي وجوب كون الفاعل زك شي واجب دي كدل ده فاعل والمفعول والمبتدا والمضاف مفردا كذا مفرد بي من كدل لفعل دا وجب د مفرض بي كدل د مفعول دا وجب د تشتاي مفرض کہ دل دی جب مفتادی کی فوتے ہاتھاوے سے ان لا دا فا تال دیکھ دکھا مطلب ممتا انفول منی مزاف انچی رکھ لائی سی دے پہ جوان تسمیا تو ان تسمیات مزافا تم یہ کہنا چلم تو ان کا دمف البہیر سی یا ارف تو ان کا دم اف البہ سی وہ دا مفل بہی پتے سراندھو چا انہ مفل بہی دو بلکہ انہ سرادہ کل مابعنے جوہلے دا مفل بہی دو ایک سلکہ نا مجاز دا لأن الباعلہ هو انہ لا دا خبراندھو انہ وحدہا کہ گوشی انہ چاہہلے دا لیا فعیل دا لیا مفل دا لیا مقتدادا لیا منافل اید تا سنو دو وکہ ذل بواکی دے گو ارب یہ لولا ان کا لولا ان لولا من منطلقون لولا ان منطلقون من کا لکھن لگ تو من لولا کا موجود ان کا لگ تو موجود کا موجود نوا ولو که که لولا تخصی سیا مدونا دینا سی دے داد مکتدار سی مدد سی مفداد پا جی تابی چیک لو لاک ولو کا مکھا کا کیا موقع سر تعبیر کفائل کا مبت دادا ہر واحد دے دینا مفراد وہ کالو چاویلی کا فخ دلولہ بد دلولہ ابتدائی ابتدا کری تو نا یادو لولہ امتہ یاد کا مشکل ہو تو لمتے نا لولا لہ لکھا مار چاہ لولا چکی مدو ابتو یا مدو لگ رہا ان پل کن من لا ان کا موجودن جی دا تعبیر بھی ہونا کہ موجود ان تلک تو کچر تر ان تلاک نوا بے ان تلک تو بز تل بزل علی نوا کا موجود نو ان لگ تو موجودہ بعد لولا، جی بعد لولانا موجود لولانا ہو مخضوفی يجب الفتح د غون د اجبة بعد لولا بد لولانا ال تخصص اج د تخصسیص د پری بکی تخصیص د پری ل فاع وقع خولو دکدوغ چال پر ده ف د پر, پر, دی دی دی دی دی پر لفظان او د مخول د پر لکه د اگر مثال درکئ ل لوله دچ لوات ال ل تخص جب دخول على پ لکه ب دوغه وجب دخول فل ب د افظانوي او ترانوي دا دوې ب دو شوفل افان ذکر وي. میں لا سید کا سیکن دا ان سیدتاؤ می دین لیا می دین لذا چیتن وز لان کذا د فاس فاس د فاس و لو د سرپتہ لولا این سی دن دا وَلَوْلَا زَرَبْتَ زَائِدًا وہ دبل یہ تفسیر کرنا تھا تو مخلوی ہی نو دے وجہنا چھے لولا تخصیصیاں شی نیگن آباد وی فیلوی ذکر چلیا ہے بہتاپو معنی شی فعیلوی لیے مخلوی وہ کہ چھے لولا امتنائیا والکا آدی شوا یادو تا ابتدیا گلی بھی دی جلگا نا لوجودہ کا یہ خبر نہ کا قائم ولو وقعي موقع المفرد ذكر وكذا ضد المفرد لكونه فاعلا ذكر الى فعل لفعل مذف اي لو وقعت ياموكا لو وقع كان برثيدا الفعل فاعلنا وفعل المفرد نذا لسرنجبيه لو انك قائم ذك ذو وكالو عربي لولا مقتدا دو وہ مفتا مفراد بھی وہ تو ہوئے کہ مفراد سے وہ لو ان کا ان کا جیز بھی تقدیران جائز دی امران یو کہ دے مالیا لڑی دا جملہ دو دیکھتے مالیا لڑکی دا مفردہ امران جائز دی ان جائز دا انسورت کے جملہ سے ان جائز دا مفرت سے انکان کچیر تقدیران تقدیران تقدیر المفرد و تقدیر الجملہ دو دو جاز المران جیز دا امران فتح د ان ناو رکھے فتح دن ان مختوخ ان نوی یا ان نوی کسرا ونجن کُلو فن اکرے مہو دیا سال ویری نہ دام ہو فنا اکرے دا, دا د دا ج مائ كریم کے دموکرام كا اكرم كو اكرام كا جزاٹ لا جزاكمت خبرى كراں وہ كچير تھے جى تقدير نہ ايکرام ثابت اللہ ايکرام فرامى سابت الدي نى اکرم منا ويے اکرامى كہ خبر مہ فو دچا ان جال تہ جمل تملاسمیا گردیا کسرا جب ایک تعویل میں دت تکسو کو دا جسلاد بیا مفراد مفت دخد اخبار دا مغد الخبر دا ایک شکل خباروں تروب سے والجملہ جزائیت والجملہ جزائیاشی واجب الفتح فتحہ واجیب اس لبیلے لأن المبتدع مبتدع چیدو لا یکون ردو الا مفردن مگر مفرددو ندائی ویج فصابتن انی اکرمو دادو تردید تر یستل تر دا او خان دوار من دا اگر جمیم لان دا ملا دا اقدار یستل دا فا اکرامی صابتن له فا اکرامی دیگر تاویل هو چه كن تا تا دا دا چه خبر خبر ہے دلرا نہ یہ توタミン سال دے بول تے سمیت دختر دسی مے عربی کفال لحظہ موری بیروکر بیربلک لین قائد وڈنگ لائ دا خبرے سرام چھائی خال کے سالل گنچار ولے شاہ چه اذا اذا چقیم دای کہ ومس لقول الفرزق یوم سال یدا شو و میوم سال یدا د قول د چاد د تا شاہ جی دا اورا دا ی اورا, اورا پا منا دی سارا دا <تصفح> مثال جی کو کو سید حقیقت سے میں مراد لہ تندر مزدور سڑائی دا غدا ویچ وزو اورا اورا کو بندے. وزو اورا سر نہ ویج جی کہانی یا چاند میں جو کو تے ویج جی دا عبد القفاو واللہ زندہ یاجد مزید سڑائی دا چپانڈی چلائی اوملا بندے ہگمتی نہ گئی دی وچ و ان دو ہا دی فجاء ایا دو لا یک وبعدها نو کے کی بدل دینا الا جملۃ الاسمیہ اس دت پے شیکائی جو احتمال دے آستا کہ جملہ شی تے جملہ ان و الاحتمال بديعتا دی كده مدداشي يا نيه ديكا دايت كده دی دا مفاجات الله يك وبعد الا الجمله الاسميه ولا هازم لا هازم دي كلمه جمع له سما نمجمون دي شبو كده جمع جمع له زمتندا كسره سرا كده تشيلي تي هي ازمان د دو ادي كده من جانب الحنك حنك كده دالون دي كده جبدش حالي دي دغا تا دي دی دي جبد بول دي غادي كده بيتشوي الاسفل لون دي هي وكيله تشيلي دبيج ارغوشادو يكون بعد الاسنان كي بعد غوش غوشي في كعر الفم لون دبوغوشي نودتا تميز توساه اغوتامي ديفي اوتاوي كاسوتاي ديفي اللون دي جناتو دتا تمي شا ديفي جو خاص القفا واللهازم ادي تخصيصي اوغوبله لانهما عزمان ذكرتي ددوا عزمان ادي ددوا اندمينه دي يسومان اندمين هما في دد وري سوتي الاحراء احرار تكيم دي داسوتي احرار ملي داسوتي اسن رب مقصاد دبير العبيد والارذل وفي شرح المفصل فشرح المفصل يدل مقصد ادا يعني بقوله عبد الكفا واللهazim ادى المقصود انه لايم كديل لايم دلايم لايم منكى بخيل ليكش لغنى ويستعمل العبد وعبد تكيم دا مستعملي بمعنى اللايم يعني لايم لئیم دا الناس حلقی علا پا دا پا دا الناس گئی خبر مگر فزور خبر ہے کہ کہ سید خسید کما يقول الناس لکسران کی حلق ہے فظہرہ خانی زہرہ انہو لیسا بی سید موت تو زہرہ ایم من الام آم تو خب دیر اللہ ایم دا اللہ آم شاہرون نجے جی کلہ مزمات بھالا ایدہ خطب وزیم قدابی بعد شروح بعد شروح ایدہ برا قصر قصر اذا هو مفرد اند القفا حازم اے عبودیت الکفا دو بے مفراد سے جیسا مطلب جینا و, و, و دے دے اللہ اول ہو اول دادا ابل کا جنور خبر ابلشی جی پکڑیے دو دایو ته ودار یې نه را ودا حد کا و اورا زیدن کما قیل سیدا اغمنا می توک جب منا د ازن دو اورا مجهول سی غوی دګه شکه جمی مل وی دی دګه چې ارا چې وی کر با دریم خپل غری د دریم خپل غری به تو زیدن یوش سیدن بلش بل چر دا, او دا نو دی اورا یو نه بفاعل شی نو د پمنا د سے نه وروړی کا وی دا دمر باری کې باری کې نوت چې چی چی جواب خبر شه دګه دو جنې دو دی فلا گوڑی وہ دوما فلا دا جملہ جملہ سے ذا يوم مفول ندى جملہ ادا کا مقام دے دو مفولش لا دا مطلب دو کا تو گری مفول لا بہدا مفرد سے تے نو درت استعمال اسی کہ انہی کانہ وی کون تو اظن مگ منکو اتری گمان دا سید دا جملہ غری وا مفول غری جملہ وی زیدن قائمن کہ زیدن سیدن وشریفن و مد گمان دسے کومون کو لکن نہ حال کی جیت بو نہ کومون کو چوان ویل کہ داو سید دا شریف صڑائی دا فجانی فجانی بس اچانک متخبر رغلوم و ملامت یاد دو ظاہر علی متز کہ انه لایمون کہ ودا جز رغلے کہ شاعرون پہل کے بس کر دل کا بے سور کرنی بی بدوال جو در اسی سماق بیان کا اختلا کنا و ظاہر علی او مت بطاولہ کہ انو لایمون چدی بخیل توئی جميع دو ده واجب حسن مغ یک شلدا ادو مدته پلتر شایو دا گشتې په کله دکړه والله حزم دا وی چې دا اصول د حناقین د دوه جبڑے ندی ادغه چې کوم اصول دی دو دین اللهم د حساب دا چې دا کوم غوغا سینا په منډه لګې دی کنا دای شالیدی واحد وه لهزما لهزما بکلسر کما په نهايه ولذالک ادې o decida y les no están